ایک بین الازان والے کامت سی کی انور منظور کی اتفاق دے تھے نو آفرشتہ بین الازان والے کامتھی کے خلاف اور وقت کے کھے دابت اللہ جمع فرذ نو بیانہ کلا دین نمازیں نمازہ دو اذان نماز ہزارن اذان او بن اقامت تسنی تقلیدی مابین اذان اقامت من دیر چار بار چوک ہے اور دو رکعتیں قبر مغرب بعد اذان اختلاف دو انتصاب شیر احمد اللہ نالے تر سنچت تھے سہباب تھے لیکن نہبول قول اباہت تھے اور پال تر رتن ازاب الغنیل حدیث یوزن حدیث راور سے کے مقابل مختلف جی دراہے تو تنجی دراہے تحریر لکھنا قول اشار دا احمد بن احمد قل بل باہر کے قول امام شافی ادار کے پہنا کے ابن الحمان محب رہنا اور قول نباہت نہیں منتصب امام مالک تو امام اب حرفت جدہ اولاد جی غیر اولادی چکاول سوتحتی کبھی نے باہر کی بدی معنی سے دار پیش کی اولا دی ابن عمر ابو ابوتاؤ یہ سر دعاتیہ سفا کا ذکر کئی بار ذکر کرتا اس کی طاقت رہے ابوتاؤ دو تک مسلط را دی مارے تو حضر یوسرہ دن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بایت سکنے در دیدی نبیلت کے پاس دا مارد نبیلت صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی دی مارو مدافر تکا مارو دی زہابو و قول اغبے مطروب کردی دیدی جات مطبی وٹولہ فارو کی عبداللہ ابن مر دی انگا بخاری کی اپا حلم ساجد اللہ امور موتا دا و اتفاقی و تحریم دا کڑی دا او بدے بارک اتا دی کردی مارا ایک احدا یسنی آ لاماروشد مرباد وہ سابت تھی لاہ میں منسوخ کرتے ہمیشہ بھی تلوار کے پریف کے بدی سے تاخیر اللہ غریب تم نے جلدی حاضم دامول لیکن امام سویتی اللہ کرے تھے اور آج احلان سے رقول بالباہ تک انوام کڑے دے زیادہ زیادہ حادث نے معروبی کی عباہت نے اس بخاری من سا برارا اللہ بدر بنو جون مسافر نے کہی لکو سورت تے وی پتہ خود بار جدو مرتہ کو لکل میں سبا جگم صاحباں کے اے اللہ زارین سرات منش و فی باب سرہ بلکہ ذکر بھی چاہے مربعو مسل اباحت تے او عدم استحباب و ذل باب اللہ بن زبیر دل قاری ایسا حدیث عبد دعہ اور حدیث حسن صحیح و قد طلب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وخر دا قبل مغرباں میرے بعض علماء قبل مغرب وقتریان غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ سن سرات خدا حادثی کا بین رازان قارمد صاحب انشاء اللہ پاسن خداغیر مروح بلکہ دے نے قارمد صاحب ان شاء اللہ پاسن وہاں جائیں تو ہمارے سہباب محمود صحباب بانے محمود